وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اہمیت اور مقصد یہ فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکچر نہیں ہے اس کانٹیکس میں جس طرح ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ اس میں فضیلت بیان ہوگی لیکن وہ فضیلت کا وہ پہلو بیان ہو رہا ہوگا جو عموماً علماء کرام بیان نہیں کرتے ایس فار ایس پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت از کنسرنڈ آپ کی پرسنالٹی از کنسرن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری مخلوق میں انسانوں میں صرف ایک چیز ہی کامن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور باقی ساری مخلوق بھی اللہ کی مخلوق ہے بس اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کل ام نما انا بشرم مت اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹیز یا آپ کی کوالٹیز ہماری طرح کی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈوینٹی کلیم نہ کی جائے جیسا کہ عیسا بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے ڈوینٹی کلیم کی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ کہا کیتھولکس نے اور پروٹیسٹنٹ نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے اور ان دونوں کا رج سورہ نساء اور سورہ معدہ کے اندر آیا تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان دیکھ کر کوئی آپ کے بارے میں یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ یہ اللہ دنیا میں انسانی شکل میں آ گیا باللہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اس طرح کا رشتہ ہے جیسے کہ بیٹے اور باپ کا ہوتا ہے اس کانٹیکس میں کہا گیا کہ آپ فرمائیں کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی شان وہ ہماری طرح ہے میں بک سر اگر فل بدی اس گفتگو شروع کروں تو پوری رات آپ کو بٹھا کے صرف بخاری مسلم سے میں اگر چیزیں بیان کرنی شروع کروں فل بدی ود ریفرنس تو رات ختم ہو جائے گی اور میرے ریفرنس ختم نہیں ہوں گے بس میں دو چار منٹ کے اندر اس چیز کو بھی کنکلوڈ کر دیتا ہوں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں تھیں لیکن ہماری طرح کی نہیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے تو ہم تو تھوڑے سے بوڑھے ہو جائیں تو سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجا تھا کہ آپ کے یہاں پر آنکھ نہیں تھی آنکھیں دو آگے, آگے کی طرف تھی لیکن آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے تھری سکسٹی ڈگری کا ویژن آپ کو کلیئر تھا یہ آپ کا موجزہ تھا اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائناب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کسور پڑھا رہے تھے سورج گرہن کے وقت کی نماز اس نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ یوں بلند کیا اور پھر نیچے کیا صحابہ کرام علیہ مردوان نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور وہاں میں نے انگور کا ایک گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لیے اسے توڑ لوں لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کے دل پر کھٹکا ہوا اور نہ کسی شخص کو وہ بریف کر سکتا ہے ان نعمتوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نعمت پر پردہ رکھا اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو جنت دکھاتا ہے اور آپ کا ہاتھ ہے ہماری طرح کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کو توڑنے کا بھی ارادہ فرما لیا یہ بخاری اور مسلم میں کسی چیز میں بخاری مسلم سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ صلح دیبیا کے موقع پر جب صحابہ اکرام علی امردوان پر پانی کی قلت ہوئی تو تمام صحابہ اکرام علی مردوان نے ایک پانی کا پیالہ جمع کیا بھائی یہ موبائل میں رہلا اٹھا لیں آپ لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اگر کسی کو چاہیے ہونا تو وہ بعد میں مل جائے گی اس کی وجہ سے بعض بیچ میں سگنل ڈسٹرب ہوتے ہیں سپیکر کے امام کا صلی اللہ علیہ و وسلم کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا ایک پانی کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا اس ہاتھ میں سے انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور صحابہ کرام علی مرغوان نے وضو کیا جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے تھے تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا البتہ ہم اس وقت پندرہ سو تھے جنہوں نے ایک پانی کے پیالے سے وضو کیا جانوروں کو پلایا خود بھی پیا اور سٹور کر لیا یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے وسلم کے فضائل کے چیپٹر کے اندر تو علیہ وسلم کے ہاتھ ہماری طرح کے نہیں ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے اور پھر اٹھ کر بغیر وضو کیے ہوئے فجر کی نماز کے لیے سنتیں پڑھ کے چلے جاتے تھے تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یاد آپ وضو کیوں نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے تو انبیاء کرام کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہمارا ٹوٹ جاتا ہے سعیدہ بکرس جی کا بھی ٹوٹ جاتا ہے شیخب القاد جلانی کا بھی ٹوٹ جاتا ہے سعید بخاری اور سعید مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو صحابہ اکرام علی امردوان ایز اے پرفیوم یوز کرتے تھے اتنی خوشبو آتی تھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا کوئی ریشم کا کپڑا ایسا نہیں چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے زیادہ نرم ہو اور میں نے اتر دان جو اطر بیچنے والا عطار ہے اتر دان کی اس میں سے ایسی خوشبو نہیں سنگی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آیا کرتی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقنہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت الوداع کے موقع پر اپنے بال مبارک تقسیم کروائے صحابہ کرام میں تبرکن اور سیدنا طلحہ کی ڈیوٹی لگائی لیکن آج پاکستان میں کچھ بدبخت پیدا ہوئے ہیں جو عشق رسول کے نام پر یہ ساری حرکتیں خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں اپنے منہ کی ہڈیاں تقسیم کر رہے ہیں اپنے بال تقسیم کر رہے ہیں اور نعرے سونا تو لگے گا دنیا میں سے بڑا اشکے رسول نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ کہ گستاخانے رسول ہیں پروفٹ کا پروٹوکول لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا صحیح بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی اپنے بال تقسیم کیے ہیں تمرکن یہ پروفٹ کا پروٹوکول ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر کتاب و شروع چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ سلاح ادیبیا کے موقع پر سابام علی مردوان کو ارضا بن مسعود جو بعد میں صحابی بن کے رضی اللہ و تعالیٰ اس وقت کو فار کے سفیر بن کے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ اکرام علی مردوان آپ کے وضو کا پانی نہیں زمین پر گرنے دیتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک لواب جب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی گراتے ہیں تو کوئی صحابی جو ہے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے اپنے ہاتھوں پر بل کے اپنے جسم پر ملتے ہیں اور اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا ٹپتا ہوا پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی سے اس کی تری مل کے اپنے جسم پر ملتے ہیں یہ سبحان اللہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو جان کر افسوس ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا پروٹوکول اپنے مریدوں سے لے رہے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں جی دی صاحبہ مرشد جہاں نے وہ اللہ کے نبی سن کر تے مرشد اچھی ہیں اس طرح تاثیم کرو ہم کہتے ہیں مرشد وہ ہے جس کو اللہ نے ہمارا مرشد بنا کے بھیجا ہے وہ امام کائنات سعید والآخرین شفیع المدندین رحمت العالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعد سوائے صحابہ کرام کے کسی بات کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی یا نہیں تو یہ جو لوگ جنت کی بشارتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ شیخ ابد الحمت اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں بھائی یہ جھوٹ کوئی نہیں فرمایا شیخ ابد القادر جیلانی نے شیخ ابدل کادر جیلانی رحمت اللہ نے کہ جو ہمارے پاس صحیح سطح سے چیز پہنچی ہے وہ تو یہ کہتے تھے کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت عید کا چاند نظر آ گیا انہوں نے کہا میری عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنا ایمان شیطان سے بچا کر قبر تک پہنچ جاؤں تو جو بندہ اپنے ایمان کی فکر میں وہ لوگوں کو انٹیاں دیتا پھرے گا اور کیا مت والے جبکہ جب انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے سفائش سفائش شفیع المز صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص شفاعت کرنے کا حق بھی نہیں رکھے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رجوع کریں گے اس کو امام احمد اب ریلوی صاحب نے بہت پیارے شعر میں کہا مجھے ان سے اکثر چیزوں میں اختلاف ہے لیکن ان کے شاعرانہ کلام میں کچھ ایسے شعر ہیں جو مجھے پرسنلی پسند ہیں جو قرآن اور سنت کی باؤنڈری میں ہیں کیونکہ ہمیں تو یہی تعلیم دی گئی ہے سلب کی طرف سے کہ اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لی جائے وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یہ بخاری ابراہیم علیہ السلام جو سب سے لاڈلے نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں اللہ کے سب سے لاڈلے بندے ہیں جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قیامت والے دن رجوع کریں گے شفاعت کے لیے تو یہ میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے جو آپ کو بشر یا انسان نہ مانے وہ کافر ہے لیکن ہماری طرح کے نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطب حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے وصال کا روزہ یہ ہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ پھر اس کو افطار کیے بغیر اگلا روزہ کنٹینیوس کنزیکٹو روزے ساب اکرام علی امردوان نے بھی رکھنے شروع کیے لیکن دو دن کے بعد ان پر بے ہوشی کا عالم تاری ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہے کسی نے نہیں کہا کل ان نمانا بشروم مسلو کیونکہ ان کو پتا تھا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے اور آپ پوچھ بھی رہے ہیں ائو کم مسلی قرآن ان سے زیادہ کون جانتا تھا انہوں نے نہیں پڑھا کل انمانہ بشروم مسلو کم انہوں نے خاموشی اختیار کی پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اب اس کو کون بریف کر سکتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق والے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے حالات منکشف کیے وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے صحابہ کرام بھی وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس رک گئے صحابہ کرام نے پوچھا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ایک پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا اب قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نہ سعیدنا وک صدیق کو نظر آیا نہ سعیدنا عمر کو نظر آیا نہ سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عن مجمعین کو نظر آیا نہ صحابہ کرام کو نظر آیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا تو اب بد بختی ہے ان لوگوں کی کہ جو چودہ سو سال کے بعد اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ چیز رکھتے ہیں کہ وہ قبروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے لحاظ سے ملک شک میں, ہیں. میں چھوٹا سوال کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا بزرگ لے آئے آپ اور یہاں پر وہ سو جائے سراٹے لینا شروع کر دے اور میں اس کے سامنے کہنے صاحب, صاحب, صاحب میری بات سنے آہستہ آہستہ وہ میری بات سن لے گا حالانکہ زندہ تو قبر میں جا کے کیسے سن لے گا ہاں کبر میں وہ چیزیں جو صحیح سمے سے سابت ہے جیسا کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے وہ سارے سنتے ہیں چاہے حضرت صاحب ہے چاہے وہ سب سنتے ہیں جانتے تھے تو خود نہیں جانتے تھے آپ کو خود علم غیب نہیں تھا نہ آپ نے کبھی دعویٰ کیا قرآن میں آتا ہے نبی تم فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ میں خی... غائب خود نہیں جان سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مطلع کیا جاتا تھا جس چیز بتایا جاتا تھا وہ آپ کو پتا ہوتی تھی جو نہیں بتایا جاتا تھا نہیں علم میں ہوتی تھی لیکن آج ہم فیصلہ لے کے یہ نہیں ناپتے کہ یہ پتا تھا یہ نہیں پتا تھا یہ بھی نہیں کرتے یہ بھی دوسری ایک سیم ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بتائی جاتی تھی وہ آپ کے علم میں آتی تھی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی غیر کی خبریں کھولی جاتی تھی تو یہ ایک ڈیٹیل سے ٹاپک شروع ہو جائے گا میں ساتھ ساتھ تھوڑی اصلاح کر رہا ہوں اور صحیح بخاری کتاب و میں ایک حدیث موجود ہے صحیح تنا فاروق ربی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے بارے میں ایک ضعیف روایت مشہور ہے کہ انہوں نے چھ سو میل دور جو ہے وہ ساریہ نامی ایک جرنیل کو جس نام کا جرنیل ہی کوئی نہیں تھا حضرت عمر کی فوج میں اس نام کا کوئی جرنیل ہے ہی نہیں تھا اس کو پکارا اس کو دیکھا انہوں نے چھ سو میل آواز سن لی اور یہ وہ بھائی میرے یہ سب باتیں اصول محدسین پہ ضعیف ہیں اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر ہی کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے کی کہ جب تک اللہ کے نبی ہمیں ہم موجود تھے ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کے ذریعے بتا دیتا تھا اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہم تو لوگوں کی شکلوں میں ہی فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لہذا جو شخص یہ مانتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی بزرگ یا کوئی نیک آدمی کسی کے دل کا حال جان سکتا ہے یا غیر کی خبر بتا سکتا ہے وہ عقیدے ختم نبوت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس میں اور غلام اول قادیانی میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے غلام اولد قادیانی کہتا تھا میں نبی ہوں وہ دجال اس پہ سارے مولیوں نے فتوا لگا دیا اور اسی طرح کی باتیں باقی سارے کرتے آئے ہیں سفیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو دعوے ختم ہی نہیں ہوتے غلام کا قادیانی کو بھی شرمندہ کرتے ہیں وہ دعوے اور اس نے اپنی کتابوں میں سفیا کے والے بھی دی ہیں کہ ہاں جی میں نے کون سا نیا کام کیا یہ بزرگ بھی آپ کے یہ کرتے آئے ہیں اس سے صرف یہ غلطی ہوئی جس کو میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہاں دو شراب کے گلاس پڑے ہوں ایک بھائی کہے کہ میں انگوروں کا جوس پی رہا ہوں اس کو کوئی برا نہیں کہے گا کوئی تحقیق بھی نہیں کرے گا دوسرا ہے کہ میں شراب پینے ہوں کہ یہ شراب ہے تو سفیا نے وہی شراب جو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا وہ انگوروں کا جوس کہہ کے مار دیا جبکہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ سزا سے کیا اس وجہ سے یہ فتوے کے اندر آ گیا اور اب یہ کتابیں اٹھا کے دیکھ ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں جو آج کا میرا ٹاپک تھا یہ میں نے ساری تمیزدی گفتگو اس لیے کی کہ میں اس فضیلت کو ایڈریس کر دوں جو کہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ جی فلانا گستاخ رسول فلانا کہ انداز نبی آر نے وہ تو بھائی نبی رسلم کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ ناؤد بلا جادوگر ہیں پاگل ہیں یہ سب جھوٹ بولتے تھے اصل یہ ہے کہ بات آ کر کوئی سنے تو پتہ چلے گا گستاخے رسول ہے اور لیکن اس میں حوصلہ ہونا چاہیے بات سننے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء کی ایک سو پینسٹھ نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی بے سک کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کو دنیا میں کیوں بھیجا یہ اب ٹیکنیکل گفتگو ہونے لگی ہے نبوت کے منصب کے اوپر سورت النساء آیت نمبر ایک سو پینسٹھ رسول مبشرین و منذرین علی اللہ یقون علی خا ہم نے رسول بھیجے خوشخبریاں سنانے کے لیے جنت کی اللہ کی نعمتوں کی اور ڈر سنانے کے لیے قبر و آخرت کا اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ کا تاکہ اللہ پر حجت نہ رہے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اللہ کے خلاف بعد رسول رسولوں کے آ جانے کے بعد وکان اللہ عزیز حکیما اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ کو بلیم نہ کر سکے کہ اللہ رسول آتے تو ہم قبول کر لیتے کوئی حجت قائم نہ رہے یہ ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد لیکن ساتھ ہی فرمایا وکان اللہ عزیزن حکیمہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے وہ ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہے وہ انبیاء کرام کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا لیکن یہ اس کی حکمت ہے عزیزن حکیمہ کہ اس نے پرفیکٹ کے طریقے سے لوگوں تک ہدایت پہنچائی محتاج نہیں ہے یہ اہل سنت کا اجماعقید ہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی گوبندی الدیث اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالی رسولوں کا محتاج نہیں ہے اس کے بغیر بھی ہدایت دے سکتے امبیا کرام کو دی ہے نا انبیاء کرام کو جو بلٹ ان ہدایت انسٹنٹ میں ڈالی بغیر کسی رسول کی ڈالی نا لیکن یہ اللہ نے اپنی حکمت دنیا کو جیسے اسباب کے ساتھ جوڑا اسی طریقے سے دین کے کام کو اس طرح انبیاء کرام کے سلسلے کے ساتھ جوڑا اب دوسری چیز اسپیشلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں تمام انبیاء کرام تو آئے خبریاں اور ڈر سنانے کے لیے ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا مینشن ہوا کہ عیسا علیہ السلام کو دنیا سے جب اٹھایا گیا تینتیس عیسوی کے اندر اس کے تقریباً ساڑھے پانچ سو سال کے بعد پانچ سو اکتر عیسوی میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں فطرت کا پیریڈ یہ توے والی فطرت نہیں ہے یہ والی ہے ایسا گیپ جس کے اندر کوئی پروفٹ نہ آیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرماتا ہے سورت المائدہ کی انیس نمبر آئےت میں یا اہل اے یہودیوں اور عیسائیوں اہل کتاب قد جاءکم رسولنا کتابین بے شک ہمارے پاس آپ کے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں جو تمہارے سامنے بالکل واضح چیزیں بیان کرتے ہیں یعنی دین کے کام الافت رتم من الرسل جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ کچھ عرصے سے رک چکا تھا ما جا انام بشیروں والا نذیر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پروفٹ کیوں نہیں آیا پانچ سو سال سے ہم اس کی دعوت کو قبول کرتے فقط جا بشیر و بس اب جان لو کہ تمہارے پاس ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اللہ شیم قدیث اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسی ٹاپک کو مزید ایلوبریٹ کیا گیا ہے سورت العراب کی 157 نمبر آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز تو اور انجیل کے اندر بھی موجود تھیں اور تمام انبیاء کرام علیم وسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خوشخبریاں دیتے چلے آئے اس کا ذکر یہ سورت العراب کی آیت نمبر 157 میں ہے اللزین رسول النبی امی امی یلزی یج د ہوں مکدوبن امد ہم فترات وہ لوگ جو کہ اس رسول امی کو وہ رسول کہ جو کسی انسان سے نہیں پڑا ہوا جس کو اللہ نے تعلیم سکھائی ہے اس کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں الذي یج نہ ہوں مکتوبن این دم یہ اس ہستی کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر یہ پاتے ہیں تورات اور انجیل جیسی کتابوں کے اندر ان صحیفوں میں یا بالمعروف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں عن المنکر اور ان کو برائی سے منع کرتے ہیں بات اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی پرسنل پسند پر انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اسی وجہ سے یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے حالانکہ حلال ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ سرحل عمران میں چیلنج بھی کیا یہودیوں کو لاؤ تو, رات، تو رات میں کہاں لکھا ہوا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے یہ تو یعقوب علیہ السلام کی پرسنل ناپسند تھی ہم نے حرام نہیں کہ کیا تھا تو وہ حرام کر چکے تھے تو نبی صدی نے آ کر اس کو حلال کیا وہ ہے تو نہیں تھا حرام لیکن ان کے کانٹیکٹ میں تھا تو وہ حرام کرتے ہیں حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو خباف اور حرام کرتے ہیں خدیث اور گندی چیزوں کو ان چیزوں سے بچو یباف رم اور وہ ان سے جو بھاری بوجھ ہے وہ دور کرتے ہیں ولا الطی کانت علیم اور وہ زنجیروں کے توب جو ان پڑے ہوئے تھے وہ بھی ان سے دور کرتے ہیں فرسودہ خیالات اور عجیب و غریب قسم کی رسومات سپرسٹیشیسنیس کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نوسط ہے شیشہ ٹوٹ جائے تو نوسط ہے یہ تمام جو چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے زیم میں بنائی ہوئی تھی یہ تمام بوجھ ان سے دور کرتے ہیں یہ معاشرے کی زنجیریں میں توڑ کر حق بات ان تک پہنچاتے ہیں فلزین عامنوبی بس جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کو اب چار کام بتائے جا رہے ہیں اسی آیت کے اندر یہ پوری آیت نہیں ہوئی ہے اب یہ ہمیں ایڈریس ہو رہا ہے کہ اب یہ پروفٹ کے آنے کے بعد آپ کی کیا ذمہ داری ہے رو ہوں کہ آپ ان کی تعظیم کرو پہلی چیز عزت کرو جو قرآن پاؤں میں آیا لاتر فاوس نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہیں کرنی عزت پہلی شرط یہ کرنا ہے رو اور جو لوگ ان کی مدد کریں گے مدد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ فلاں المدت فلاں آل مدد فلاں اس طرح کی آئےتیں لے گئے تو وہ غیر اللہ سے مدد ثابت کر رہے ہوتے ہیں مدد مراد یہ ہے کہ جو لوگ دین میں ان کے ساتھ جو ان کا ہاتھ بٹائیں گے آج بھی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں میں عام کرتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رسول اللہ کا مشکل خوشحال ہو گیا یہ اخباب کے مانوں میں اس کو لے کے تو یہ یا علی مدد کا نعرہ یا فلاں کو پکارنا غیر اللہ سے دعا مانگنا یہ ثابت نہیں ہوتا تو جو ان کی مدد کریں گے دو چیزیں وہ تباہ و تباہ نور اللہ مہ اور اتباع کریں گے پھر اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے کون سا نور قرآن جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی اتباع بھی کریں گے لائی کا حمل مفلح تو یہ لوگ فلاں پائیں گے کہ جو ایمال لے کر آئے نمبر ایک نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں نمبر تین ان کے دین کی مدد کریں اور نمبر چار قرآن پاک جو نور ساتھ اترا ہے اس کی پیروی کریں وہ لوگ ہوں گے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہوئی اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیم السلام آئے وہ خاص قوم یا نسل یا قبیلے کے لیے آئے اسی لیے ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے تو اس چیز کو کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے سورت النحل کی ہے نمبر چھتی میں ولاق ولاق بعد بافی کل بھی رسولا بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا کیا دعوت دے کر امی احبد اللہ کیا عبادت کرو اللہ کی وج تنبت اور شیطان اور جھوٹے خداؤں کا انکار کرو یہ ہے پرائمری مقصد تمام انبیاء اکرام کو بھیجنے کا اور ہر قوم میں عبادت اللہ کی اور یہاں میں یہ زمین چیز عرض کر دوں عبادت دو چیزوں کا نام ہے ایک تو ہماری عبادات ہیں جیسے نماز روزہ حجک یہ قربانی یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ایا کا نہ بدھوں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ عیا کا نستا اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں ظاہر اس بات کو ہم اختیار کر سکتے ہیں پاک میں آتا ہے نیکی پر کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا کرنا اسی کو جو دعا کہتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے نام اردو کا نستا نہ کسی نبی کو پکار سکتے ہیں دعا کے لیے نہ کسی فرشتے کو پکار سکتے ہیں دعا کے لیے نہ سیدنا علی کو پکار سکتے ہیں نہ کسی بزرگ کو پکاریں گے اللہ کو اللہ کی مرضی فرشتے کے ذریعے مدد کرے کسی نبی کی روح کے ذریعے مدد کرے یہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کے اینڈ پہ رہنے تھے تو یہ کہنا جی فلاں کو اذن مل گیا اللہ کی طرف سے میں کہتا ہوں اذن ملنے کے بعد بھی ہم نہیں پکار سکتے یہ فرشتے جو ہیں بارش نہیں برساتے اللہ کے اذن سے تو بارش کے لیے ہم فرشتوں کو پکارتے ہیں یا اللہ کو تو فرشتوں کو تو اللہ نے تیار دیا بارش برسانے کا تو فرشتوں کو پکارنا چاہیے نا اور بھائیوں جب فرشتوں کو نہیں پکارا جا سکتا بارش کے لیے تو ہم کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں فرشتوں کا تو اختیار قرآن میں موجود ہے تو پکار میں اللہ کو ہے اللہ کی مرضی جیسے بخاری شریف کتاب الوکالا میں حدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کو اس کی حفاظت پر فرشتہ مقرر کر دیتا ہے لیکن فرشتے کو پکار نہیں سکتے اس طرح کی مسالہ دے کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے یہ تو اللہ سے مانگا اللہ نے بھی کا انہیں جی کچھ حقیقی ہوتی ہے کچھ مجازی ہوتی ہے تو پھر عبادت بھی کچھ حقیقی ہوتی ہوگی کچھ مجازی حضرت علی کی مجازی عبادت ہو سکتی ہے حقیقی صرف اللہ کی ادھر کہیں گے نہیں تو اسی ایک آیت میں ایک ہی لفظ ہے کا صرف تیری عبادت کا اور صرف تجھی سے مدد غائبوں میں مدد دعا دا اپروپریٹ کا ہم دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں بھائیو یہ اپنا آپ ٹھیک کر لو آج بھی میں سن رہا تھا صبح فجر کے وقت لوگ جو ہے وہ سلاۃسلام پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ رہے تھے یا شفیع المذنبین فریاد ہے استفراللہ. شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے نزدیک سب سے سات معاملہ شرک کا ہے سورت الماعیدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے آیت نمبر بہتر میں ان لو میں یشرق بلّہ بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ میں جتنے اوپر حرام کر دی ہے اور اس کا وہاں پر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا ستہ کے سعید والآخرین شفیع المد رحمت للعالمین سیدنا سید مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مستفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا صحیح مسلم کی حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں اللہ اس کی مرفرت کر دے گا شفاعت قبول کر لے گا اس کا مطلب ہے جنازہ پڑھنے والا بھی مشرق ہو سکتا ہے شرک ختم ہو چکا ہے شرک ختم ہو چکا ہے شرک صرف ایک گروہ سے ختم ہوا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میری عمر کا صرف ایک گروہ کے تک ہاتھ پہ قائم رہے گا باقی پاتر تو دوزخ میں جانے ہیں وہ بشارت جو ہے نا کہ میری عمر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اس وقت صحابہ اکرام وہ ایک گروہ تھے صحابہ کے بعد جب فرقے بنے تو جو صحابہ کے پیٹرن پہ چل رہا تھا وہی وہ صرف محبوض ہے دوسرے تو شامل ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے امل ہاتھ کے نعرے لگائے ہیں یہ ہنولیا کا جو فرقہ ہے اس کو خود سفیا نے مشرق کا ہے علی بن عثمان حجویری صاحب نے کشف مجھم میں لکھا ہے کہ ہنولیا مشرک ہے یہ کہتے ہیں اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے تو ہے تو مسلمان سے وہ تو شرک تو کرتے تھے تو یہ ایک لانا سے ٹاپک ہے اس میں ریسرچ پیپر لکھیں لیکن میں یہ چیز بتا رہا ہوں اور دو دفعہ قرآن میں مینشن ہوا ہے ان اللہ اللہ یب فروئیں کبھی اللہ بے شک اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے عشا اس کے علاوہ جو گناہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا نہیں ہوگی لیکن امید ہے اور قربان جاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے جن کے بارے میں صحیح مسلم میں ریس ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر من علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جامعہ سر میں صحیح قول موجود ہے سیدنا علی کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن میں سب سے بڑھ کر محبوب یہ آئے ہے اِنَّ اللہ اللہ ید فر عیشر کبھی کہ اللہ شرق معاف نہیں کرے گا ہر گنا معاف کر دے گا شرک معاف نہیں کرے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں شرک نہیں کرتا اللہ میرے باقی گراہوں کو معاف کر دے گا اور آج سوچ کی بات ہے حضرت علی کا نام لے کے سب سے زیادہ دنیا میں اس روئے پہ شرک ہو رہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ خیبر کے موقع پر متا کو اور گدوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا اور حضرت علی کا نام لے کے لوگ متا کر رہے ہیں اب دیکھ کتنی حکمت ظاہر کہ وہی وہ حدیث ہے انہی سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب ذکر چیپٹر میں حدیث موجود ہے اور جامعی میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ زمین و آسمان گناحوں کے بار کے آ جائے اور اس کے ناما اعمال میں اگر یہ گناہ نہ نہ ہوا کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا میں اتنی ہی محبرت کے ساتھ ملوں گا جتنے اس کے گنا ہوں گے اس <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> سے بڑی اور کیا بات ہوگی بھائیو ایک ہی تہیا کرو شرک نہیں کرنا کسی نو کا شرک نہیں کرنا جہاں شایدہ بھی شرکت ہو اسے پیچھے ہٹ جانا ہے دعا صرف اللہ سے کرنی ہے نہ سیدنا علی سے کرنی ہے نہ سیدنا شیخ القاط جلانی سے کرنی ہے نہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا سن ماجہ میں سیدیس موجود ہے سن ابھی زود میں بھی موجود ہے ایک صحابی حضور کو سجدہ کرنے لگے آپ نے ان کو منع فرما دیا صاحبی حضور کی محبت میں ہی تو سجدہ کر رہے تھے آپ اجازت دے دیتے عشق تھے چلے نمبر لائے گئے اچل والا تو انجی املا گاریاں اس چلنے رو... میں انہوں نے اجازت دے دینی چاہیے سی آپ فرمایا فوراً سار اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا جی وہ کوفے جو کوفے کے میں گیا تھا یہ نجدی سارے یہ نجدی وہاں سے نکلے کوفے سے عراق میں سے کوفے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے حکمران کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے خیال کیا کہ آپ سے بھر کر کون حقدار ہوگا تو آپ صلاح فرمایا نہیں اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز سمجھتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ تازیمی کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا تو جب سجدہ کرنے کی غالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناؤد بلا اپنی گستاخی کی ہے کہ وہ ساری سجدہ کرنے لگے تھے تو ان کو سجدے سے روک دیا نہیں آپ نے باؤنڈریز بتائی ہیں لہذا آج جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے مدد کے لیے وہ نبی سلم کی گستاخی کرتا ہے پھنٹی لگ جاتی ہے اس کی بخاری اور مسلم کی متقول میرے اوزے کوثر پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کے میں ازائے وزو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچانتا ہوں گا میں ان کو اوزے کوثر سے جب پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے امت ہی ہے تو بتایا جائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بگتے جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گے سخن سخن لمن عبادی ان, پر ان کو کر جو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہمارے سامنے بزرگیاں ایڈے ایڈے بزرگ سارے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں سوائے کاتب کا <سلام> وہی تھا ایک شخص حضور صلیم کا بہاری مسلم میں مرتد ہو گیا تھا عیسائی ہو گیا تھا دفلایا جاتا زمین قبول نہیں کرتی تھی نبی کے سوبن میں ہونے کے باوجود وہ مردد ہو گیا بھائیوں کس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس کو پکڑیں جس کی گارنٹی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرٹیکولر منصب بیان ہوا سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس میں وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ولاکن اکثر الناطل علمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے سورت الانبیاء کے اندر آتا ہے وہاں صلی اللہ کا اللہ احمد اللہ عالمین ایک سو سات نمبر آیت میں کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے اور الحمدللہ ایسا ریکارڈ کیا ایسا ریکارڈ کیا کہ پھر کسی کو آپ کے بعد بھیجنے پر بھی پابندی لگا دی کیسا ریکارڈ ہے کہ یہ کلائمیکس ہے پروفٹ کا اور وہ صورت نمبر چالیس میں آیا ماکان محمد رسول اللہ خاطم النبیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیم ہے خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں نبیوں کی مور بھی ہے مور ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے اس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اور خاتم بھی ہیں ختم کرنے والے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے بہت خوبصورت بلڈنگ ہو لوگ گزرے اس بلڈنگ کی تعریف کریں صرف ایک ایٹ کی جگہ خالی ہو اور لوگ کہ اگر یہاں پر وہ ایٹ لگ جائے تو یہ بلڈنگ پرفیکٹ ہو جائے وہ ایک اینٹ میں ہوں تو قادیانی آباد ج سے آ گیا جب جگہ یہ ایک کی ہے تو یہ جو اس نے ترجمہ کیا مور ہے یعنی حضور کے بعد کوئی بھی آئے گا وہ حضور کی مور سے آئے گا جیسے سفیا نے یہ کہا نا کہ ازرت علی مور لگ دی ہے تو پھر ولی بڑھ ہے انہوں نے کہا جی نبی اندر مور لگے گی تو امتی نبی آئے گا یہ سیم اینالوجیز وہاں سے چلی ہیں مور لگتی ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں حدیث نے مزید بریف کیا بھائی ای ہی ہے کہ کی جگہ خالی دوسری اینٹ کہاں سے لگ سکتی ہے اور سنبی دعود میں سیدیت موجود ہے میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے ہر شخص کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں آز و فرمائے کہ حالانکہ خاتم النبیین لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کیٹاگوریکل ڈنیا آج اسلم کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی کش نہیں کوئی الہام نہیں کوئی غیبی خبر نہیں سوائے ایک چیز کے وہ خواب ہے اور وہ بھی آج اسلم کی بخاری مسلم میں ادیس ہے کہ خواب یا شیطان کی طرف سے ہوں گے یا اللہ کی طرف سے اس کو بھی پھر حدیث پہ ہی چیک کرنا ہوگا قرآن پہ ہی چیک کرنا ہوگا یہ نہیں کہ نبی ان کی زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں بزرگ کے قبر کی مٹی چاٹو تو تمہیں فیض مل جائے گا پوری زندگی آپ دسلم تو اپنے لیے دعا کرتے رہے المتا مالک میں صحیح سرحد سے موجود ہے مسند امام احمد میں اللہ ملاتا جی قبر قبر رہی فسن نہیں اللہم اللہ مل تا جان قبری وسا نہیں ہے بدو اہ ای نبی اہ اللہ میری قبر کو ایسا بتنا بنانا کے لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں تو آپ خواب میں آ کے یہ کہیں گے کہ جا کے بہول احکم ملتانی کا جو ہے وہ جا کے مزار کی قدم بوسی کرو یہ لکھا ہے کتابوں میں فلاں کو اسلامی بھائی کا بیان ہے اس کو خواب میں آیا پھر وہاں پہ اجتماع ہوا یہ سب جھوٹ ہے بھائیو اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بریلوی کا خواب نہیں مانے گا بریلوی کا نہیں مانے گا یہ دونوں کے نہیں, کے, نہیں کے, کے خواب نہیں گے تو خواب کیوں پیش کرتے ہو قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر گئے تو امت کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت برلوی دیوبندی سے اس سے بالا تر ہو کر اسلام کے رشتے پر دیکھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں کیسے اپنی ورکنگ کریں گے وہ منصب ایک آیت میں بیان ہوا سورہ سوریہ کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ میں لقب منینا اس بات افیم رسولہ آج بارہ رب بل کا دن بھی آ گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا احسان ہوا مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں ایک رسول کو بھیجا من ان فسم کے اندر سے یتلو علیہم آیاتی ہی جو قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں وہ یوزت کی ہم اور ان کا تزکیا کرتے ہیں قرآن کے ذریعے وی الحمل کتاب اور اور پھر تزکیے کے بعد ان کو کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور حکمت بھی قرآن اور اس کے بعد سنت بھی سکھاتے ہیں ان قانقبول رفیع ملا علم مبین اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے ذریعے کایا <تصفح> کلب کی اور لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ صاف اور پاک کیا اب میں جلدی جلدی کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ میں وہ تیس منٹ لکھا تھا لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ ایک گھنٹہ اس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ایک گھنٹے کی گفتگو ہو اب اس میں میرے پاس تقریباً گیارہ منٹ رہ گئے ان ندی نا انہ اسلام سورہ سوریہالرانت نمبر انیس دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ از اسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے نہ بریلویت ہے نہ دیوبندیت ہے نہ وہابیت ہے نہ شیت ہے اسلام اس کے علاوہ کوئی نہیں اور سوریہ عالمران میں پھر پچاسی نمبر آیت میں جا کے اس کو مزید کھولا جو ہمارے منج میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ ہمارا منج کیا ہے اسلام کا منج ہے میں اب تبھی گئی اسلامی دینا فلح یوک الامن ہوا ہوا فل آتمن جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے ایسا سچ قیامت عمد والن خزارہ پا جائے گا قبر میں کیا سوال ہوگا تیرا فرقہ کون سا یار ماں دینوں کا سوال ہوگا تو ہم کیا کہیں گے دین البریلویت دیوبندیت وابیت قبر میں جا کے ساروں نے یہی کہنا ہے اسلام لیکن وہی کہیں گے جو بارہ بھی اسلام کہتے ہیں جو بندہ کہتا ہے وہی زبان پہ فلبدی چڑھ جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برلویت جو بندی ہے اور اہل دیس یا یہ سب لوگ کافی نازب اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ میں ان, ان ناموں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بتت ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے بالا تر ہو کے ہمیں اس ٹائٹل کو لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سرت الحج کے آخری رکوع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام بہت پہلے مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. جماعت المسلمین کی نہیں میں بات کر رہا ہوں مسلمان کی بات کر رہا ہوں جماعت المسلمین جو ہے وہ اس بنیاد پر باقی مسلمانوں اور علیہ قبلا کو کافر کہتے ہیں حالانکہ تکفیر کی اجازت نہیں ہے ہم تو شیعہ کی بھی تکفیر نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا فلاں فلاں عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کیونکہ یہ ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو واضح طور پر کل کلمہ گو اور علی قبلا کو کافر کہنا شروع کر دیں یہ ہرکت غلط ہے اس کی وجہ سے نفرتیں پھیلتی ہیں آ گئے تو اب آپ اس کو سمجھا لیں تو نہیں سمجھے گا اور سورت اللہ کی ون ففٹی نمبر آئے موسٹ موسٹ سینسیٹیو آئے دین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں پھر کے بنائے وقان اور گروہوں میں بٹ کے لسمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں فرقے بنانے والے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور پاکستان میں ہم نے انڈیا کے دو شہروں کے نام پر فرقے بنا کے مسجدوں کے بعد لکھے ہوئے نام دیکھ لیا انڈیا کے شہروں کے نام ہے بارے مسجدوں میں لکھے ہوئے مسئلہ کہ اچھا جماعت دیو بند یہ انڈیا کے شہر ہے اس کی بجائے صرف لکھ دیا جائے اہل سنت یا اس کو بھی چھوڑ دیں صرف لکھ دیا جائے آداب بیت اللہ کافی ہے سمجھایا جائے امت کو جوڑے بجائے توڑنے کے اس کی بنیاد کے اوپر پھر فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے وہ کہتے وہ کافی وہ کہتے ہیں وہ مشرق وہ کہتے ہیں وہ گستا رسول اے ماما نے گسا بلانے بس یہ گیم چل رہی ہے اور قرآن و سنت کی تالیما اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ساری گیم مولویوں کی شروع کی ہوئی ہے مولویوں کی روٹی اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ آپس میں ہم لڑتے رہے تبھی تو مچھلیں چلیں گی نا ایک بندہ مسے میں کھڑا ہو گیا جی میرا کسی پھر کے تعلق نہیں ہے میں ان کو انا ہوں چپ کے باہر سٹیں گے کہیں کہ مسیات بڑی بریلوی ہے پہلے توڑا آ نا دے دے میں تو آگے مسلمان مسئلے کتنے آ کے مسلمان واڑا ہے مجھ سے کوئی مسلمان نہیں مار سکتا وہ آیا نا عبدالرحیم گرین انگلینڈ سے پاکستان میں اس کو بھی بتایا پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان گمراہی کا قلعہ حقیقت بتاؤں جتنی ادھر ہے نا دنیا کے کسی ملک میں نہیں جتنی فرقہ آ یہاں ہے پہ کہیں نہیں ہے تو پاکستان آیا وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان آیا میں نے دیکھ مجھے تو کوئی مسلمان نہیں ملا ادھر جگہ کیا ہوا جی اس نے کہا جی میں جس سے پوچھتا ہوں کہتا میں بریلوی ہوں کہتا میں دیوبندی ہوں کہتا اہلدیز ہوں, ہوں اس کو نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے فرقوں کے نام ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمان کیا نام ہے مجھے کون مسلم ملا وہ واپس چلا گیا اور یہ کتنا بڑا آلمی ہے کتنا بڑا آلمی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بریلوی دیوبندی, دیوبندی مسلمان نہیں ہے لیکن کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹائٹل جو اللہ نے دیا ہے وہ بیک میں تھی ہم قبر پہ جاتے ہیں تو بیک میں قیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ نو بیک کیوں کیتا کی سامنے اللہ کو مانگو تو یہ بیک میں قیدا کیوں مسلمان ہے سامنے لے کے آؤ مسلمان ہو وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرو کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور اب صورت الانام کی 153 نمبر آئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے آپ نے زمین میں ایک لکیر کھینچی ایسے سیدھی اور دائیں بھی ایسے لکیریں کھینچی دائیں بھی ایسے جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام ایسے ایک درمیان لائن اوپر بھی یوں لائن ایسے صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لائن پہ یوں انگلی کھینچی اور آپ نے یہ آیت قرآت کی سورت النام کی آیت نمبر ون ففٹی تھری مستقیم یہ ہے میرا راستہ جو وہ راستہ جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے راستے نہیں کہا گیا راستہ ایک ہی ہے صراط مستقیم ایک ہے یعنی سیدھے راستوں پر چاروں ہی آختے ہیں چاروں امام ہی چار راستے کیسے راستہ تو ہے ہی ایک ہے اس دن صراط المستقیم اور وہ ایک راستہ کس کو ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط اللہ دین امن اس راستے پر جس پر لوگ چل کے انعام یافتہ قرار پائے کس کے راستے پر چل کر نبی صلی السلام کے اور کون امام انعام یافتہ کرا پائے سابہ کرام اس کے بعد تو ہمیں کوئی گرنٹی نہیں کیونکہ اس میں ماضی کا سی کام یافتہ قرار پائے تو وہ تو وہی ہے قرآن وقت تو وہی لوگ تھے یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے اس کی پیروی کرو ولا تب تبھی اور ادھر ادھر کی راستوں کی پیروی مت کرو فتح فراہم ان سبھی یہ راستے جو میں ادھر ادھر کے جو راستے لائن یہ تمہیں رائے راستے اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے ہی یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے اللہ اللہ تم تک تاکہ تم بچ سکو آخرت کی جواب دہی سے اور آخری آیت اس کانٹیکسٹ میں جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے منہ پہ بہت بڑا سماچا ہے کہ یہ قرآن میں آیت موجود ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے سورہ عمران کی ایک سو نمبر آیت بتاسی منہ بشب اللہ جمی ام والا سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور سر واریت میں مت پڑو اور بھائی یہ مسلمانوں کو ایڈریس ہو رہا ہے اتنی باتیں کر کے بھی کئی لوگ بال لوٹ کے کہیں گے کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے پھر پوچھتے ہیں وہ کون سا فرقہ ہے جو ہاتھ پر ہے ہم کہتے ہیں وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے نا کسی فرقے میں نہیں ہوں وہ ہاتھ پر ہے آپ مجھے بتائیں سابق اکرام لے امردوان حنفی سے شافری تھے جعفری تھے مالکی تھے جو بندی بریلوی الدیز تھے کیا تھے مسلمان تو آج بھی جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے نا تو وہ ہے مان آلیہ و صحابی مسجد میں لکھا مان علی صحابی اور بار انڈیا کے شہر کا نام لکھا ہوا ہے اس سے مان علی و صحابی نہیں بنے گا مان آ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق پر ہے جماعت صاحبہ کا بھی اپنے مسلمان کہتے تھے آج ہمیں بھی پکڑیا اور الحمدللہ یہ چینج آ رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں چینج کیا آ رہی ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور امام میں بھی اسی وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دنیا میں مسلمان ان کو ویلکم کریں گے ورنہ آ اور امام مہدی جو ہے وہ بریلویوں میں آ گئے بندیوں نے کہنا ہے یہ مشرک ہے پانچ سو امام مہدی تو چودہ سو سا سال میں قتل ہو چکے آپ کو پتا نا اس امت میں پانچ سو امام مہدی قتل ہو چکے ہیں جھوٹے ابھی بھی آ تو قتل ہو جائے گا کیونکہ بریلویوں میں آئے گا تو دو بندی کے گئے مشرق دو بندیوں میں آ گیا بریلوی کا کہنا ہے رسول اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر آئے میں آ اور کہا تارے میں مقلط کرو ماؤ ریفادہ اگلی گرفت سونا گیا صحیح بات ہے اور جاپان میں ایک کچھ لوگ مسلمان ہوئے نا مسلمان ہونے کے بعد ادھر سے ایک ہماری تفلیغی جماعت وہاں سے گئی انہوں نے کہا جی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے اس کے بعد بھی چار ہیں جن کے اوپر سے ایک کو پکڑنا ہے تو وہ دوبارہ کافر ہو گئے یہ بالکل جریدے میں بات چھپی ہے سعودی عرب میں سات سو سال تک چار مسلے رہے ہیں تعبے کے اندر اللہ کا شکر ہے انیس میں اٹھا لیے گئے ویسے کہتے چاروں ہاتھ پہ ہیں لیکن جب انی پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ شاپی کہتے ہیں پیچھے تو ہوں نہیں تو نیچے بندے تو ایسے بندے شاید پڑھ رہے ہوتے سر تو کہتے ہیں سر کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوا اور پھر کہتے ہیں چاروں ہاتھ پہ ہیں یہ کتنا بڑا دکھ ہے یہ تو اسی طرح میں کہوں یہ موبائل ہے یہ کہ یہ گاڑی ہے یہ کہ یہ موٹر سائیکل ہے اور آپ کہتے ہیں چاروں ہی ہاتھ پہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دو جمع 2 چار ہی ہوگا دو جمع 2 تین نہیں ہو سکتا جمع نہیں ہو سکتا جمع نہیں ہو سکتا ہاتھ پہ نہیں ہاتھ پہ ایک ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, <تصح> اللہ علیہ وسلم <تصح> باقی سب فالوور ہیں وہ نبی ہیں باقی سارے امتی ہیں ہاں جو ان کے ٹریک پہ چلے گا ان کی تعلیمات ہمیں سکھائے گا اس کی جوتیوں کی خواہ ہماری آنکھوں کا سرما امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک منٹ میں لگتے پورا ہونے تھے تھوڑی سی رہ رہے امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد محمد رحمۃ اللہ یہ بڑے بڑے جتنے بزرگ ہیں ان کی جوتوں کی خواق ہماری آنکھوں کا سرما کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن اور سنت کی ترغیب دلائی ہے اور سب نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات قرآن جیت کے خلاف ہو ہمیں چھوڑ دو ہماری بات کو دیوار پر مار دو یہ لو ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں جاتے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے عیسائیوں نے ان کے لیے ڈیونٹی کلیم کی عیسیٰ علیہ السلام کا قصور نہیں بلکہ عیسائیوں کا قصور ہے عیسیٰ علیہ السلام تو وجیو پھر دنیا والا آخر ہے. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اب آخر میں میں وہ ایک آیت پڑھ کے تو اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور وہ آیت ہے جس کے نام پر ہم نے پورا پمفرٹ بھی رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن سورت الانام کی انیس نمبر آیت بسم اللہ رحمان قرآن بلخ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کہ اللہ نے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبدیلی کر دوں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے وہ قرآن کو ہی لے کے چلے نہ فضائل اعمال سے تبلیغ کرے نہ فضائل سنت سے کرے نہ رحیق المختوم سے کرے نہ کسی بریلوی کی کتاب سے نہ دیوبندی کی کتاب سے نہ اللہ کی کتاب سے قرآن اور اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث کتاب المغازی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے سیدنا طرح طلحہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن نبی ووفا سے پوچھتے ہیں جو چھیاسی اجریم اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً پچہتر سال کے بعد فوت ہوئے کہ یہ بتائیے کیا اللہ کے نبی نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا وسیعت کیا گیا خلیف خلیفہ تو سیدنا عبداللہ بن نبی رضی اللہ سیدھا کہ نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی اور وزیر خون کی حدیث جو ہمارے منج پہ لکھی ہے اس کو تو بیان کیا بغیر ہماری جو ہے وہ گفتگو نامکمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت البدا سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ دیا جو صحیح مسلم میں چار عدیث ہیں کتاب الفضائل میں چھ ہزار دو سو پچیس دو سو چھبیس دو سو ستائیس دو سو اٹھائیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا کاصف یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز تو اللہ کی کتاب ہے افضل الفاظ سن لیں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے وا تسیم و اللہ جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور زید بنرکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھارتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ یعنی کہ حسن سلوک کرنا لہذا جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا یا ان کے بارے میں زبان درازی کی چاہے وہ سیدنا حسین کے خلاف کرتے ہوں یا سیدہ عائشہ کے خلاف اہل سنت ان سے بری ہیں چاہے یزید ہوں یا راضی ہوں اہل سنت ان سے بری تو اہل بیعت کو پکڑے کہ ازم نہیں دیا اہل بیت کا ادب کرنا ہے پکڑنا کس کو ہے کتاب اللہ کو اور کتاب اللہ کو پکڑنا سنت کو پکڑنا ہے کیونکہ حضرت الوداع کی جو حدیث ہے المست ہاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الان الپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کہ امام کائناز صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا میں اپنے بات میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ ہوگی جو صحیح آدیث ڈرائیو ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی صحیح حادیث الحمد للہ پہلے تین سال میں کمپائل ہو چکی ہے ہمارے پاس صحیح حالت میں موجود ہے الحمد للہ اور تمام مقات فکر ان پر متفق ہے خصوصاً دو کتابوں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر اس کے علاوہ بھی جہاں بھی کوئی صحیح حدیث ہو کسی بھی دنیا کی کتاب میں صحیح صنعت کے ساتھ جو کہ پہلے تین سال کے مدثیر نے اس کو صحیح کہا ہو وہ ایکسپٹیبل ہے الحمد للہ اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسی طریقے سے اجماع حجر اجماع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن و سنت کو ماننا ہے کیونکہ الحاکم کی کتاب ولم چیپٹر میں تھری ڈبل نائن نمبر جو ہے وہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی لہٰذا امت کا اجماع بھی حجت ہے جب پوری امت ایک اجماع کرے جس طرح قادیانیوں کے اوپر امت نے اجماع کیا سیدنا سعید صدیق کی خلافت پر اجماع کیا قرآن پاک کو کتابی شکل لانے پر اجماع کیا تراوی کی جماعت پورا مہینہ پڑھنے پر اجماع کیا یہ اجماع بھی حجت قرآن و سنت کے اندر ہے لیکن یہ قرآن و سنت سے ڈرائیوڈ ہے ایبسلوٹ قرآن اور سنت یہ اور چوتھی چیز ہے اجتہاد جو کہ مسنت ابن نبی شعبہ میں صحیح صنعت کے ساتھ اور سنت دارمی کے مقدمے میں حسن ذاتی صنعت کے ساتھ سعید عمر کا کون موجود ہے بائیس ہزار نو نمبر المسنت ابن نبی شعبہ میں کہ صحیح عمر کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو پہلے قرآن میں دیکھو اس کے بعد سنت میں دیکھو اگر قرآن میں نہ ملے سنت کے بعد امت کا اجماع دیکھو اگر وہاں بھی کے بعد تم تو ہر بندے کا اپنا قیامت تک کے جاری ہے کیونکہ اگر کہا جائے کہ اجتہا بارہ سو سال پہلے ختم ہو چکا تو آج کے جتنے مسئلے ہیں وہ تو آج سے سو سال پہلے کے لوگوں کو بھی نہیں سے پتا پوسٹ مارٹم کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ جہاز میں نماز کا مسئلہ یہ تمام جدید مسائل یہ اجتہاد ہوگا اور یہ قیامت تک جاری ہے یہ کوئی چار بندوں پہ فکس نہیں ہو گیا ہوا یہ قیامت تک جاری ہے تو یہ چار چیزیں لیکن اہل سنت اور اہل بدت کا اختلاف کہ اہل سنت کہتے ہیں پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع پھر اجتہاد جبکہ اہل بدت اجداد کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں اور قرآن سنت اجماع کا بھی بعض انکار کر دیتے ہیں جان بوجھ کر نہیں لا علمی کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو حق بات کی وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری زندگی کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے سبحان کلح موب بہم کاشد ولہ کا